السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا ہے آپ کا خیریت ہے اپنا مائک ذرا بند کر دیں کسی کے ساتھ جی میری طبیعت ٹھیک ہے آج ہم تفریح پڑھتے ہیں اس سورت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں سب اپنے رب کے نام کی تسب بیان کریں جو سب سے بلند ہیں اعلی اللہ تعالی کی صفت ہے اور یہاں پر تسبیح کا معنی ہے تنظی تنظیح تنظیح تنظیح کسے کہتے ہیں یعنی اللہ تعالی کو تمام ایسی چیزوں سے پاک سمجھا جائے جو اس کی شان کے لائق نہیں اللہ تعالیٰ کو تمام ایسی چیزوں سے پاک سمجھا جائے جو اس کے لائق نہیں مثلا عائب نقص وغیرہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے اور تحمید تحمید کا معنی یہ ہے کہ اللہ انسان اللہ تعالی کو تمام صفات کے ساتھ موصوف سمجھے اللہ تعالی تمام اللہ تعالیٰ کو تمام صفات کے ساتھ موصوف سمجھے اس کو کہتے ہیں تحمید تو بات سمجھ میں آ گئی تو تنظیح یعنی اللہ تعالی کو تمام ایسی چیزوں سے پاک سمجھا جائے جو اس کے شان کے لائق نہیں فریکون خدا تعالی کی ذات ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے جن کو لوگ اپنی حماقت کی وجہ سے خدا کے ساتھ شریک بناتے ہیں خدا تعالی کی ذات ان تمام چیزوں سے بلند ہے جن کو لوگ اپنی حماقت کی وجہ سے خدا کا ساتھ شریک بناتے ہیں تنظیح تصبیح کا مانا اللہ کو تمام چیزوں سے پا جا جائے جو اس کی ذات کے لائق نہیں اسما بعض حضرات اسم کا مانا ذات کرتے ہیں اسم کا مانا ذات اللہ کی ذات بات سمجھ میں آ شاور اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالی کے بہت سے نام مذکور ہیں صحیح حدیث میں نوے ناموں کا ذکر ہے مسلم شریف کے اندر بخاری شریف کے اندر ننانوے اسما کا ذکر ہے حدیث میں آتا ہے ان اللہ, تعالی اللہ, من احصا الجنہ اللہ تعالی کے ننانوے یعنی ایک کم سو نام ہے جس شخص نے ان کو یاد کیا اور ان کا ورد کرتا رہا ایمان رکھا وہ جنت میں داخل ہوگا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی کے اسماء خصنا موجود ہے لہ العم الخصنا <الْحُسْنَة> ایک اور جگہ فرمائے ولی الہ العصم <الْحُسْنَة> تو اللہ کے نام اللہ رحمن رحیم ستار رفتار یہ سارے کے سارے نام اللہ کے قرآن حکیم میں بھی موجود ہے سرین فرماتے ہیں کہ نام نام سے مراد ذات ہے جس طرح کی ذات پاک ہے اسی طرح اس کی صفات بھی پاک ہیں جس طرح اللہ کی ذات پاک ہے اسی طرح اس کی صفات بھی پاک ہیں شادز ر اللہ ہیں کہ اسم سے مراد نام ہے نام تو سبح اس ربک بھی تسبیح کرو بات سمجھ میں آ اسم سے مراد نام ہے نام ذات مراد نہیں ہے سب قسم ربک اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے سب سے پہلے صفت خلق کو بیان فرمایا یعنی وہ اللہ تعالی جن کا ایک صفت ایک صفت کمال تخلیق ہے پیدا کرنا ہے ہر چیز اسی کی پیدا کردہ ہے کیوں دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے اور خالق صرف وہی ہے اللہ خالق كل شيء الخلق بات سمجھ میں آ اور یہ ایسی صفت ہے خلق پیدا کر خلق ایسی صفت ایسی پت ہے جس کو سب مانتے ہیں یہودی یہودی بھی مانتے ہیں مشرق بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں ہندو بھی مانتے ہیں سب مانتے ہیں کہ خالق خدا کے سوا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ نے پیدا بھی کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ پسو ہوا دار کے ساتھ برابری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ انسان کو فرمایا اس نے اندازہ پیدائش سے پہلے تمام چیزوں کا اندازہ مقرر کیا کیونکہ ہر چیز اللہ تعالی کے علم میں موجود ہے بات سمجھ میں آ گئی پھر پیدا کرنے کے بعد انسان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا پیدا بھی کیا اور سیدھے راستے پر بھی چلایا فہدا اسے ہدایت بھی دی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی بتا دیا کہ سیدھا راستہ یہ ہے اس پر چلو گے تو کامیاب ہوگے نہیں چلو گے تو کامیابی نہیں ملے گی ناکامی ملے گی خدا کی ذات وہ ہے جس نے زمین سے چارہ نکالا جہاں پر جانور نظر آئیں سمجھ لے کہ اللہ تعالی نے اس زمین کو چراگاہ بھی پیدا کیا ہے جو ان جانوروں کی خوراک ہے جانور تو خود اپنے لیے چارہ پیدا نہیں کر سکتے بات سمجھ نہیں آگے یہ تو وہی اللہ کی ذات ہے ہر روح والے جاندار کی روزی کا ذمہ لے رکھا ہے جانوروں, کے لیے جانوروں کی خوراک کے لیے چارہ بھی ٹھیک ہے اور یہ چارہ جب تک سر سبز ہے تو اس سے کام لیا جا سکتا ہے مگر کچھ عرصے کے بعد یہ خشک ہو جاتا ہے یہ چارہ خشک ہو جاتا ہے اس لیے آگے اللہ رب العزت فرماتے وقت بعد اسے خشک بنا دیا وہ سیاہی مائل ہو کر کوڑا کرکٹ بن گیا پہلے تھا تو کارآمد تھا اب خشک ہو گیا تو کوڑے کا ڈھیر بن گیا اللہ تعالی نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک نازل فرما کر حضور علیہ السلط کو تسلی دی کہ اس کتاب کو پڑھنے میں آپ کسی قسم کی فکر نہ کرے بلکہ طریقے پر پڑھائیں گے پلاتن سا کہ آپ بھولیں گے نہیں آپ کو قرآن پاک کی ایسی تعلیم دیں گے جو طبعی تقاضوں کو پورا کرے گی یہ قرآن حکیم کے طبی تقاضے کیا ہے اس کے اصول اس کے ضوابط شریعت قانون ہر چیز آپ کو ذہن نشین کرا دیں گے ایک دفعہ یاد کرا دینے کے بعد بھولنے کا سوال پیدا ہوتا ہی نہیں اللہ ماشاء اللہ سوائے اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ خود اسے بلا دینا چاہے تو اللہ تعالی ایک حکم سازر کرتا ہے تو وہ اس کو واپس بھی لے سکتا ہے تو لہذا اگر اللہ تعالی چاہے کہ کوئی حکم باقی نہ رہے تو وہ خود بلا دے گا مگر اللہ تعالیٰ کا قانون ہے مَا من جب ہم کسی چیز کو منسوخ کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر چیز لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے یالجہ پکارنے والے کو مافہ اور مخفی چیز کو یعنی جو کام انسان کھلے طور پر کرتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے اور جو کام یہ انسان چھپ کر کرتا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے یہ تو کام ہے کہ انسان چھپ کر کرتا ہے یا سب کے سامنے کرتا جانتا ہے بلکہ اللہ تو انسان کے دل کی نیت کو بھی جانتا ہے اسی طرح اللہ فرماتے ہیں لے لیو سرا ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے آسانی یعنی آپ کے مشن کو آسان بنا دیں گے پیغمبر کا مشن کیا تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو سرات مستقیم کی طرف بلانا ہے تو لوگوں کے لوگوں کے ہدایت پانے کے دو طریقے ہیں یا تو وہ پیغمبر علیہ السلام کی تبلیغ اثر قبول کرتے ہیں یا خود بخود یہ انسان حق کو تلاش کرتا ہے اور تلاش کرنے کے بعد یہ ہدا ہدایت پا ہے یعنی جو لوگ ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں جی بھائی سب کے ہے سب قائد میں سپیک میں جی نبی, علیہ السلام کا نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ تبلیغ کرتے رہے اس بات کی فکر نہ کریں کہ کوئی نصیحت پکڑتا ہے یا نہیں اس کا لفظی معنی تو یہ ہے آپ نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ کرے فائدہ سے مراد یہ ہے نفات اولم یعنی آپ نصیحت, نصیحت نفا دے یا نہ دے آپ اپنا کام کرتے رہے کا انجام دیتے رہیں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے مخاطب نے تبلیغ کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا پر کہ آپ سے صرف یہ سوال ہوگا آپ نے نصیحت کی یا نہیں شاہد العزیز محدث سہلوی رقی اللہ فرماتے ہیں کہ تبلیغ کرنے والوں کو یقین رکھنا چاہیے کہ کوئی مانے یا نہ مانے اسے تبلیغ اجر ضرور ملے گا اور یقیناً قبول اگر نصیحت نہ پکڑے تو یہ انسان کی اپنی بدبختی ہے ہاں تبلیغ کرنے والے ضرور فائدہ ہوگا آگے اللہ فرماتے ہیں سی... وہ شخص پکڑے گا جو ڈرتا ہے اور ڈرتا وہ ہے جسے خطرے کا احساس ہو خطرے کا ہو تو جس کو خطرے کا احساس ہوتا ہے وہ خطرے کے آنے سے پہلے ہی اس سے بچنے کا انتظام کر لیتا ہے اور جسے خطرے کا احساس نہ ہو تو وہ نہیں ہے جب درے گا نہیں صحیحت بھی حاصل نہیں کرے گا آگے فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَوْا اور اس نصیحت سے دور وہ شخص رہے گا جو بدبخت ہے, بدبخت ہے پیدا ہی نہیں کیا آپ اندر خطرے سے بچنے کے لیے اس نے تیاری ہی نہیں کی لذات شہوات میں یہ انسان منہمک رہا الَّذی النار تو یہ لوگ بڑی آگ میں پہنچیں گے جو دوزف کی آگ ہے اور دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ سخت ہے اور اس بڑی آگ میں جا کر اس کی حالت کیا ہوگی اللہ فرماتے ہیں اس آگ میں جل کر اس کی موت بھی واپے نہیں ہوگی تاکہ اس کا خاتمہ ہو جائے امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنمی کی جان گلے تک آئے گی مگر نکلے گی نہیں تو اس طرح انسان کی موت جہنمی کی موت واقعہ نہیں ہوگی ولایا اور نہ وہ زندہ ہوگا کیا مطلب زندہ ہوگا یعنی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان خوش ہو لطف دوز ہو اس کو آرام راحت ملے لیکن یہ ساری چیزیں جہنم کے اندر نہیں ہوں گی یہ جیے گا نہیں ولاحیہ یہ جہنم کے اندر جی نہیں سکے گا قد أفلح من تزكى تيكين <تصفيق> تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے دیا. یہاں پر اللہ رب العزت اس شخص کا بیان فرما رہے ہیں جو نصیحت سے نفع اٹھاتا ہے سمجھ میں آ یہ لفظ تذکہ زکوات سے نکلا ہے زکوات سے جس کے اصل معنی ہے پاک کر کے مال کی زکوات کو بھی اس لیے زکوۃ کہتے ہیں کہ اس سے باقی مال اور زکوۃ دینے والے کا دل بخل کی نجاست سے پاک ہو جاتا ہے تو یہاں پر جو لفظ تذکا ہے یہ ہر قسم کی پاکی کو شامل ہے اسی طرح لفظہ یہ ہر قسم کی اس کے اندر آ گئی دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی ہر قسم کی کامیابی دنیا کے اندر بھی بہت سارے مواقع میں یہ انسان کامیاب ہوگا آخرت میں بھی کامیاب ہوگا تو یہ دونوں کامیاب تو افلاقہ بھی عام ہے تو ہر قسم کی انسان جب پاکی حاصل کر لے گا تو پھر اس کو ہر قسم کی پاکی مل جائے گی تو نے لکھا کہ پاک دل کا پاک ہونا شیر عقائداسدہ سے اسی طرح بدن کا پاک ہونا نجاست سے کپڑوں کا پاک ہونا ہر قسم کی نجاست سے حرام مال سے اور بدن اور لباس کی پاکی مال کی پاکی بات سمجھنا میں مال کی یعنی حرام مال حاصل نہ کرنا اور اپنے مال میں سے زکات وغیرہ نکالنا وضا کر فصل وضا کر اور نام لیا اور یاد کیا اپنے رب کو فس اور نماز پڑھی تو اس میں ہر قسم کی نماز فرض نفل سب شامل ہے فوس اللہ فرض نفل سب شامل ہے بعض مفسرین نے اس کے تفسیر عید کی نماز کی ہے عید کی نماز حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی شہادت دے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دے اور اللہ کے ساتھ جتنے شریک ہے اس کے دل کے اندر طاہر نکال دے اور میرے رسول ہونے کی شہادت دے وزر فصل اس سے مراد پانچ نمازیں ہیں یعنی اس کا اہتمام کرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقہ فطر ادا کرے صدق فطر جو عید الفطر میں ادا کرتے ہیں اور عیدگاہ کے راستے میں تکبیرات پڑھے اور عیدگاہ پہنچ کر نماز ادا کر لے تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ انسان فلاح کا مستحق ہو جائے گا فلاح کا کامیابی کا مستحق ہو جائے گا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تزکا سے صدقہ فطر مراد کیا ہے اور زکرس مربی سے تکبیرات مراد لی ہے عید الد الفطر کی تقبیرات تقبیرات اور لفظہ سے عید کی نماز مراد لی ہے وجہ اس کی یہ ہے وجہ اس قول کی یہ ہے کہ قرآن میں ہر جگہ پر جب اللہ نے زکوۃ اور نماز کر فرمایا پہلے کا فرمایا تقیم الصلاه واعطو الزکا پہلا ذکر آتا ہے بعد زکوۃ کا ذکر آتا ہے اور یہاں پر الٹ ہے اولٹ یہاں پر پہلے کس کا ذکر اتا زک کا ذکر اتا کا تو معلوم ہوتا ہے مخصوص صورت مراد ہے مخصوص صورت مراد ہے تو عید کی نماز میں ہم نے دیکھا کہ سب کا فطر جس کو زکات فطر بھی کہتے ہیں فطر نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے اور پھر عیدگاہ جانے کے لیے راستے میں تکبیرات پڑتے ہیں زک رسما ربی ہی کا سے یہ تفسیر نکالی اور فصل سے عید کی نماز جس ترتیب سے آیت کے اندر ذکر ہے یہی ترتیب عید الفطر میں پائی جاتی ہے تو یہ ترتیب جو ہے نا یہ راجح نہیں ہے میں نے پہلے تفسیر آپ کو بیان کی وہ تفسیر راجش ہے یہ عام ہے ٹھیک ہے عام ہے ہر قسم کی کامیابی ہر قسم کی پاکی اس سے مراد ہے کیونکہ یہ صورت کیا ہے صورت مکی ہے مکہ میں نازل اور مکہ میں نیڈ کی نماز تھی اور نہ زکوٰۃ کا حکم تھا اور نہ صدقہ فطر واجب تھا کیا عورتوں عید گاہ جانا چاہیے ہم تفسیر تفسیر پڑھ رہے ہیں کے مطالب سوالات کیا کریں ٹھیک ہے تفسیر سے متعلق سوالات کیا کریں تفسیر میں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیا کریں ایسے سوالات فقہ فقہ دیور آپ پڑھیں گے یا تعلیم الاسلام اس میں ٹھیک ہے مسائل کی کتابوں میں ایسے سوالات آپ کو تفصیل سے بتلا دیے جائیں گے جی سیرون آیات دنیا اس آیت کے اندر خطاب کو, کو ہے یعنی اے بدبختو تم کامیابی کے جو کام ہے کامیابی کے کام زکا رس مربی خدا من کا وزک رسم رب بھی, رب بھی, بھی نہیں پڑھتے زکات بھی ادا نہیں کرتے ہر قسم کے پاکی حاصل نہیں کرتے تو فلاح کے جو کام ہے کامیابی کے جو کام ہیں وہ تم کرتے نہیں بلکہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو یا یہ جو بلت سیرون الحیات الدنیا کفار کے سوال کا جواب ہے کفار کے سوال کا جواب ہے تو کفار نے کپار کا سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ ان چیزوں میں کامیابی نظر نہیں آتی یہ جو کامیابی کی چیزیں ہیں اس میں کامیابی نظر نہیں آتی تو اللہ نے جواب دیا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو تو, تو تم کامیابی کو کیسے دیکھ سکتے ہو بات سمجھ میں آ گئی ویلتر اور حالانکہ آخرت بہتر ہے وہ اور ہمیشہ کے لیے ہے ہمیشہ کی ان نہ بے شک یہ حاض اشارہ ہے آپ نے پڑھا ہوگا اشارہ کس کی طرف اشارہ ہے یہ اس کا مشار یہ صورت مراد ہے سب خسم آلہ کی پوری صورت مراد ہے یا یہ جو قد افلح من تزکا وزم ربه فصلنا بل آخرت وعبقا یہ آیت مراد ہے مشارن علی یہ چند آیتیں ہیں الصحف الصحف ابراہیم وموسی بھی ہو جائے گی بس یہیں تک رہنی دیجیے ٹھیک اس کے بارے میں کل کے سبق میں انشاء اللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عارض کی جائیں گی انحاظِ صفف الولا صفف ابراہیم وموسا ٹھیک ہے کوئی بات نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں